اشحمن و رحمۃ الحمد <تصال> اللہ وحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ سین مجھے تمام خران اور میرا نشل مجی الخر غلامی اور باقی سامعی صاف کرتے ہمارے ہماری دار کتاب شکلافت میں سے باب نمبر ہے اکتیس باب اللقطہ اس ملوقے کے اندر مختلف قسمیں ہیں میں سے پہلا جو ہے لقیر کے بارے میں ہیں اور جو چیز کہیں گرا پڑا ہوا مل گیا ہاں جی گرے پڑے وہ انسان ہونے کی صبح میں بچہ ہونے کی صبح میں اس کے کیا احکامات ہیں وہ بتا رہے تھے اسی سلسلے میں ابھی آگے نیا مطلب یہ ہے شرسِ فرما درس نمبر دو ہاں جی ہمارا باب اللہ خطہ کا درخت نمبر دو ہے اور یہ دو, دو ہی درسوں میں یہ باپ کے ہو جائے گا تو فرماتے ہیں بالملتخت اور بچے کو جو کہیں گرا پڑا ہوا تھا اس کو اٹھانے والا ان کا اگر وہ آزاد شخص ہے بالغ ناقلاََََََََََََ بالغ بھی ہے عقيل بھی ہے اور پاگل شاد نے والے بچے نے مسلمن مسلمان بھی ہے تو پھر ایسی شخص کا اس بچے کو اٹھانا سا ہے التقاط اس کا شرن اٹھانا صحیح ہے تو اسی شخص کے پاس رکھے گا یا وہ جس کے حکومت کو دے دیں یا حاکم کو دے دیں یا کسی اور كو ديكھ بھال كے دے دیں بار اس کا اس بچے کو اٹھانا منطق كى حيست سے صحیح ہے لیکن وہیں ان کا نا راکھی اگر ایک گرے پڑے ہوئے بچے کو لوانحافذ کے بغیر جوچے بچے کو اٹھانے والا ملتقید اگر غلام ہو او سبھی ان کے دوسرا نابالغ بچہ ہو او منجن ہن یا کوئی پاگل آدمی ہو اور کافرن یا کسی کافر نے اٹھایا ہو تو پھر ان کا اٹھانا صحیح نہیں ہے لہذا واجب والا حاکم تو حاکم اسلامی پہ واجب ہے وہ سائر مسلم تمام مسلمانوں پر یا خضو ہوئی ہے کہ اس بچے کو جس کے ساتھ پہ والد اس کو لے لے اس شخص سے یعنی اس اگر غلام نے اٹھایا تو اس غلام سے نا بچے نے اٹھائے اس سے مجھ نے اٹھایا اس سے کافر نے اٹھایا اس سے اس بچے کو جو ہے مسلمان حاکم یا دوسرے تمام مسمان پر ہے اس کو ان کے ہاتھوں سے واپس لے لے ان کے ہاتھوں سے خود لے لے اور پھر و یا پھر اس بچے کو حوالہ کرے علا میں نے کہیں مسلمان کے ہاتھوں ہاں جی جو دیندار ہو ہاں جی اور مہربان ہو ایک مسلمان دیندار مہربان شاخ کے حوالے کریں اس بچے کو تو گرا پڑھا ہوا ملا تھا ہاں جی اس کو اٹھانے والا یا غلام تھا یا ناوالی بچہ تھا یا پاگل تھا یا کافل تھا تو کسی مسلمان متدین اور مہربان شاخ کے حوالے کریں گے لی یا تاحدہ تاکہ وہ جو ہے اس بچے کی ہاں ذمہ داری اٹھائیں اس بچے کی دیکھ بھال کریں اس بچے کی دیکھ بھال کر سکیں بمال یا تو اپنے مال سے اگر وہ صاحب مال ہے تو برائے عجیم ثواب یا من بیت المال یا بیت المال سے لے لیں گے اس کے خرچہ اور وہ مثلاً اس بچے کی دیکھ بھال کریں گے من مال الفرا یا جیسے زکوٰۃ میں فطرے میں کا ایسا ہے تو یا مال فقرہ میں سے الرجی کان اللہ عانیہ وہ مال خوراک جو اغانی لوگوں کے ذمہ ہے خوراک کا حساب زکاط کی شکل میں فطرت کی شکل میں اور دوسرے بھی جو ہے وہ اغانی لوگوں پہ مالداروں ذمہ داری معاشرے کے غریبوں کی دیکھ بھال کریں تو اس مال میں سے لے کے اس بندے کی اس بیرے پڑے ہوئے بچے کی دیکھ بھال کریں خوب یہ بات ختم ہو گئی ولو لو اتفاق اشنان ہے نا اور اگر اتفاق ہو جائیں دو بندہ اواکر یا دو سے زیادہ اواک فی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے میں ہاں جی دو بندوں بندے اس دیکھ بھال کے لیے والنٹیئر تیار ہو جائے یا دو سے زیادہ تیار اس کے خرچہ خراب دینے کے لیے زیادہ یہ بھی جائز ہے ہاں دو تین بندے مل کے کبھی اس کے گھر میں کبھی اس کے گھر میں رہیں یا ایک کے گھر میں رکھیں اور دوسرے بھی اس کے خرچے میں تعاون کریں ولو تنازعہ اور اگر جھگڑا ہو جائے نظا ہو جائے ہاں جی ملتا کہ تانے دو اٹھانے والے میں دو بندے ساتھ جا رہا تھے دونوں نے اس بچے کو گرا ہوا گرا پڑا ہوا دیکھا دونوں نے اس کو اٹھایا ساتھ مل کے اب وہ دونوں اٹھانے والا شمل ہوگا تو اگر ان دونوں اٹھانے والوں میں نظا ہو جائے ہاں جی غلام یار اور یہ دونوں راضی نہ ہو جائے جی بے شرکت ہاں ان دونوں کی شراکت میں فی حضانت اس کی دیکھ بھال میں اس بچے کی دیکھ بھال میں شراکت پر دونوں راضی نہ ہو جائے کچھ جن ایک کے پاس کچھ جن ایک کے پاس کی شکل میں یا ایک کے پاس ہے دوسرا مالی طور پر تعاون کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے بلکہ ہر کوئی کہے میں نے خود اس کی پوری پوری دیکھ بھال کرنا ہے اس طرح ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے اور ہر کوئی کو یہ بولے بھائی میں نے خود پرا پرا اس کی دیکھ بھال کرنا ہے تو پھر کس کو دے دیں گے یہ بچہ ان دو بندوں میں سے اٹھانے والوں میں سے تو خود دماغ تو مقدم کیا جائے گا ان دونوں میں سے اس کو دینا جو کہ ظاہر العدالتی ہی جو غذا دینے میں زیادہ عادل علاغیر دوسرے شاخ پر دو عادل نہیں ہیں تو فکم عادل سے ہمارا دیے جو گناہ اور قبرہ کا بار بار ارتکاب نہیں کرتا ہے ہاں قبیرہ تو بالکل نہیں کرتا ہے سغرہ کا بھی بار بار ارتکاب نہیں کرتا اس کو عدالت فکر عدالت اسے کو کہا جاتا ہے ہنے عادل تو اس کے علاوہ بھی یقینی بات ہے دوسرے اچھی ساری خوبیاں جو ہے جس میں زیادہ ہو بچے کو اس کو دیا جائے گا اگرچہ جی وہ شخص جو ظاہر العدالت ہے دوسرے کے مقابلے میں وہ بندہ ولو کا نا قربین اگرچہ وہ دیہاتی ہے کیوں نہ ہو وہ اگر دوسرا بندہ بلدین شہری کیوں نہ ہو کیونکہ بچے کے لیے شہر میں سہولتیں زیادہ ملتے ہیں لیکن اس شخص کی جس بچے کی دیکھ بھال کرنا ہے وہ بظاہر دینے میں زیادہ صالح نہیں ہیں ہاں صاحب عدالت نہیں ہے بلکہ صاحب عدالت وہ دیہاتی ہے تو اس کے حوالے کرے گا کیونکہ دونوں منتقد ہے لیکن اگر ولاۃ صاحب و یا اگر لیکن اگر برابر اور یہ دونوں اٹھانے والے بچے کو پھر اسلامی دونوں مسلمان ہونے میں بھی وہ صلاحی اور بچے کو دیکھ بھال کرنے میں بھی دونوں عادل ہیں دونوں اشاد میں دونوں مومن میں تقی ہے اور دونوں شراکت کے ساتھ اس کے دیکھ بھال پر راضی نہیں ہیں تو اس شرب میں ایک کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں ہوگا تو ایک کو دینے کے لیے کریں گے تو وہ کرے آپ بے تو ان دونوں ذہن میں ایک قرآن ڈالیں گے ورج یا اور کرے کے ذریعے سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں گے جس کا نام قری آئے گا بچہ اس کے حوالے کرے گا وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے تو یہ جو ہے ایک حکم جو ہے جس میں اگر دو بندہ مل کے جو ہے دو بندے نے ایک ساتھ ایک بچے کو انہوں نے ان دونوں کو ملا تو دونوں شراکت کے ساتھ اس کے دیکھ بھال پہ راضی ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے اگر شراکت پہ راضی نہ جو میں جو زیادہ ظاہر بظاہر زیادہ عادل ہے خالی ایمان اخلاق ادا حلیہ سے اچھا ہے اس کو مقدم کریں گے بچہ اس کے حوالہ کریں گے آگاہ چہ وہ دیہاتی ہے دوسرا جو ہے جو وغیرہ دل ہے بظاہر وہ شہری ہے لیکن اگر دونوں حل یا سے اسلام کے حوالے سے ایمان کے لحاظ سے عدالت کے لحاظ سے وہ اور بچے کے دیکھ بھال کے لحاظ سے ہر لحاظ سے دونوں برابر ہیں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے تو پھر اقریا بند میں قورا لگائے گا جاویہ اور اس اور قورے کے ذریعے سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں گے جس کے نام پہ قورا آ گیا بچہ کیا حوالہ کریں گے او بابی یہ مسئلہ ہے بچے کے ساتھ کوئی مال وغیرہ میں ساتھ ہو اس کے ساتھ والا مجید اگر پائے جائے مال رکھی تو اس میں بچے کے ساتھ جو گرہ پڑا پڑاوت ہے اس کے ساتھ پائے جائے ان کوئی چیز میں دراہی میں دلہم میں سے اور آج روپیہ پیسہ وہ دنانیر اور دینار میں سے درہم دینار میں سے کچھ اس کے ساتھ میں آج کل روپیہ ہاں ریال ڈالر جو بھی کسی بھی ملک میں ہو اس ملک کی کرنسی یا کوئی بھی کسی ملک کا کرنسی پیسوں کی شکل میں اس بچے کے ساتھ تھا اس کے جیب میں پیسہ بھی تھا کوئی نہ کوئی والدی اور لباس وغیرہ اس کے ساتھ ہے تو یہ کس کا ہوگا بچے کے ساتھ لباس وغیرہ ہے اس کے جیب میں درحم پیسہ ہے تو یہ پھر کس کا ہوگا فرمایا کہان اللہ ہو. تو یہ اسی بچے کا ہوگا جو گہرا پڑا ہوا تھا آپ کو مل گیا تو اسی کو ہوگا اگر اس کے ساتھ جو ہیں یہ پیسے ہو تو پیسہ وغیرہ ہو اس کے ساتھ اس کا اپنے ساتھ ہو واجو المنطق ہے تو ایسی سر میں اٹھانے والے بچے اٹھانے والے پہ واجب ہیں یا فضائی ہے کہ حفاظت کریں ماں وجدہ ہو جو اس نے اس بچے کے ساتھ پایا ہے اس بچے کے ساتھ جو بھی مال کپڑا اس نے اس کو ملا بچے کے ساتھ پیسہ وغیرہ جو بھی ملا اس کی وہ حفاظت کریں اس کو ضائع ہونے نہ دیں وہ یون اور اس مال میں سے خرچ کرنے والے اس بچے پر بے قدر حاجت اس کی ضرورت کے مطابق بلا افراطن بزن کسی افراد بلا تفریق اخراط اور تفریح کے بغیر افراد یہ ہے بھائی ضرورت سے زیادہ اس پر خرچ کریں فضول و کی شکل اختیار کریں تفریح یہ ہے اس کی ضرورت ہوتے ہوئے اس کو خدشہ نہ دیں اس کو بھوکا رکھیں ہاں تو اس کے افراد تفریح کے بغیر اس کی ضرورت اور حاجتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر جو ہے بہترین انداز طریقے سے خرچ کریں لیکن یہ اس بات ہے اس بچے کے ساتھ جو مال ہے اسی بچے کا ہوگا اور وہ مال جو ہے اس بچے پر حرض کریں گے یہ اس بات ہے انکان لکی اگر ہو یہ بچہ فیسو کہ کسی بازار میں تھا کسی بازار میں تھا اس بچے کے ساتھ اور یہ کوئی کپڑا وغیرہ تھا یا پیسہ تھا اس چیزیں وغیرہ میں تو اس میں یہ پیسہ اسی بچے کا ہوگا ہاں جی اور جو اس بچے پر حرض کریں گے کسی بازار میں اس بچے کو پایا اسکت یا کسی گلی میں پایا ہاں جی اور باب مسجد یا کسی مسجد کے دروازے پہ اس بچے کو پایا اور درامن یا کسی بھی راستے میں پایا اور ماحول شیون اور اس بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ہے جیسے اوپر بتایا دیرحمدینار یا کپڑا وغیرہ کہاں نہ لوگ تو یہ اسی بچے کا ہوگا اور اس بچے پر خرچ کریں گے اور اس بچے کو اٹھانے والی شاذ بدعن اشراف کے بیدون افراد تفرید کے ہاں جی اور اگر بچہ ان جگہوں سے آپ کو ملا ہے بازار میں ملا گلی میں ملا ہاں جی اور مسجد میں ملا یا کسی بھی راستے میں ملا ہو لیکن اگر وہ ان لیکن اگر آپ اس بچے کا اگر وہ بچہ کسی گھر میں تھا اور قیمت یا کسی خیمے میں تھا اور پستاطً یا چھوٹا گول کمرہ ہے جیسے ہاں جی غریب غریب جگہوں پر سے ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے تھا استاد میں چھوٹا گول کمرے کو پستد بولتے ہیں ہاں جیسے اندرونی سین وغیرہ یہ بہت ہے ہم نے دیکھا تو کا نہیں تو پھر جو کچھ مال اس کمرے میں ہوگا اس خیمے میں ہوگا اس فرسات میں ہوگا کھانے لیسائب ہے تو وہ مال اس گھر اس اس گھر کے مالک کا ہوگا اس خیمے کے مالک کا ہوگا اور اس چھوٹے گھر کے مالک کا ہوگا اس بچے کا نہیں ہوگا لال کی دن ہے اس بچے کا پھر پھر وہ اس بچے کا نہیں ہوگا تو بلکہ وہ اس گھر والے کا ہوگا اور خیمہ والے کا ہوگا ہاں جی اس بچے کا نہیں ہوگا بات ہاتھوں آخری مسئلہ یہ آئی یہ بچہ جو آپ نے اٹھایا ہے اس کو ہم مسلمان سمجھیں بچے کو مسلمان کے حکم میں سمجھیں یا کافر کے حکم میں فرماتے ہیں وہ اسلام اللہ کی تو گرا پڑا ہوا جو بچہ آپ کو ملا ہے اس کا مسلمان قرار دینا مسلمان ہونا وقوع اس کا کافر ہونا یہ دونوں یا یہ فیصلہ تعلق رکھتے ہیں بیداری کہ آپ نے اس کو کہاں سے اٹھایا ہے بیدار ویسے افزیت جی تو گھر ہے یہاں ملک ہے جگہ ملک ہاں جی شہر گاؤں جہاں سے آپ نے اٹھایا ہے اس کے اس کی مناسبت سے ہے تو وہ جگہ انکان فی دار الاسلام اگر وہ شہر وہ ملک اسلامی ملک ہے وہ شہر پورا مسلمانوں کا ہے پس میں کوئی کافی نہیں رہتے ہیں تو حکم ہے بھی اسلامی ہیں تو اس بچے کا بھی حکم اسلام کا کیا جائے گا بچے کو مسلمان سمجھا جائے گا وہ ان کہانی پھر دارالقف رہا اگر وہ بچہ کسی دار القف ہے کفر میں کافروں کے جو ہے ایک سرزمین میں ہے کافروں کے ملوم ہے کافروں کے شعر میں ہاں جی تو اسی صورت میں غلم یقین فیحا اور نہیں اس شعر میں ہاں جی مسلم کوئی مسلمان اس ملوم میں اس شیر میں جو ہے اس میں جہاں وہ بچہ ہے اس دیہات میں گاؤں میں کوئی مسلمان نہیں ہے غم یقین فیا تاکہ ہم یہ سوچیں یہ بچہ اس مسلمان کا بچہ ہے تو پھر ہو کم کوہری کوہری تو پھر اس بچے کے کافر ہونے کا حکم کرے گا بس اگر اسلام میں ہے تو اس کو مسمانی سمجھے گا اگر جس میں ایک دو کافر ہو بھی ہو یا کچھ کافر ہو لیکن اس کی اکثریت جو ہے آوازیں اور وہ شاعر مسلمانوں کے تو بچوں کو مسلمان سمجھیں گے اور اگر دار القہر میں وہ ملک وہ شہر وہ گاؤں وہ دیہات و بستی جو ہے کافروں کی ہیں تو پھر اور اس میں کوئی مسلمان نہیں رہتا تو اس بچے کو کافی سمجھیں گے لیکن اگر اس میں کوئی مسلمان بھی رہتا ہے تو پھر تحقیقات پڑھنا پڑیں گی یہ اس مسلمان کے بچہ تو نہیں ہے اور اس مسلمان کے بچے تو پھر مسلمان ہی ہوگا اگر مسلمان کے بچہ نہیں تو پھر وہ کافر ہوگا تو یہ باپ جو ہے الحمد للہ باب اللقتا کے ننوان سے اور اس میں سے لکتا کو بھی مانا تو کوئی بھی جو ہے ہاں جی کہا یہ حیوان بھی ہو سکتا ہے انسان بھی ہو سکتا ہے اور جرحم الدین وسل اس حساب سے جو ہے اس کی تین قسمیں بتائیں پہلا لکیر انسان جو بچہ جو گمشدہ بچے کو اٹھانا اس کو عربی میں جو فلمیں لکیر ہاں لکیر بھی کہا ملکوز بھی کہا ممبوز بھی کہا اس کے احکامات جو کوئی بچہ کہیں گرا ہوا پاپ کو ملے اس کے بارے میں شرعی حکم آپ کو تفصیل سے پہنچ گیا اب کل جو ہے اسی گرے پڑے ہوئی چیزوں میں سے ہیں زائد چیزوں میں سے ہیں باب گمشدہ حیوان کا بعض ہاں جی وہ انشاء ہم کل کے میں پڑھیں گے